مسجد سے روزے کے لیے سائرن بجانا کیسا ہے سائرن کو مسجد سے نہیں بجنا چاہیے اور اس کا اصول ایک حدیث شریف میں بھی ہے کتاب الازان مشکہ شریف دیکھنے سیحہ ستہ کی کوئی بھی کتاب الازان ملاحظہ فرمال ہے اس میں جب یہ ازان کا سسٹم نہیں تھا تو اس میں باجمات نماز کے لیے کیا کرنا چاہیے کونسہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نمازی سمجھ جائیں کہ بھئی جماعت تیار ہے چلو مسجد نماز پڑھیں مختلف صحابہ نے مختلف حضور کو مشورے دیے ایک مشورہ یہ دیا کہ حضور نماز کے وقت میں بگل بجا دیا جائے پو پو پو پو بگل بجرا جیسے اعلان کے لیے ہو رہا تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اور جناب مسجد کے اندر آ جائیں کسی نے کہا آگ جلائی جائے آگ جلا کر کیسے اوپر تک اس کو ہلا جب دھواں اور آگ کی روشنی پہلے کی ظاہر ہے کوئی اتنا وہ دور نہیں تھا کہ بڑی بڑی بلڈنگ ہو. سب کو پتا لگ جائے آگ جلائی جا رہی ایک طریقہ اس زمانے میں یہ تھا کہ کہیں پہاڑ پر چڑھ کر لوگ چادر ہلاتے پہاڑ پر جب چادر ہلاتے تو کوئی دیکھتا تو ایک دوسرے کو چادر ہلائی گئی یہ سارے طریقے حضور سے بیان کیے حضور نے سب کو مسترد کر دیا اور اس میں ایک سائرن بجانا بھی تھا بگل بجانا بھی تھا اس کو حضور نے مسترد کر دیا میری دانش میں جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً نو صحابہ ہیں یا دس ہیں یا نو نو صحابہ نے یہ کے بات دی گری حضور کی خدمت میں آن کر کے کہا جس میں ایک حضرت عبد اللہ ابن مکتوم بھی ہیں کا حضور ہم نے رات خواب میں دیکھا, نے فرما کیا خواب دیکھا ہم نے فرشتے کو کہتے ہوئے کلات کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ, اللہ اشد اللہ, اللہ, اللہ, اللہ پوری اذان کے کلمات جب انہوں نے سنا تو حضور نے فرمایا یہی نماز کو بلانے کے لیے اسی کو رائج کر دیا جائے دیکھا آپ نے کسی بگل اور ہارن کو سہارا نہیں لیا گیا اس لیے مسجد سے ہارن کا بجانا میری دانش میں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہوگا وہ سائرن کہیں اور لگایا جائے جیسے اس زمانے میں جب ڈپ بجائے جاتے تو ڈب مسجد میں نہیں ہوتے بلکہ دوسری جگہ ہوتے تھے اس لیے کہ آداب مسجد بہت ضروری ہے میں نے بخاری ایک ایک شرح میں پڑھا کہ ایک عالم دین نے لکھا کہ یہ ہم مسجد کے آداب میں آپ نے دیکھا کہ دریا ہے یا یہ قالین اب اور کیجیے جب صفائی ہو تو ہم مسجد میں دریوں کو جھاڑتے ہیں اس طریقے سے جھاڑتے ہیں ٹھیک ہے نا نے اس کو بھی منع لکھا فرما وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو دریا ہیں نا یہ تو مسجد نہیں جہاں جھاڑ رہے وہ مسجد ہے جہاں جھاڑ رہے نا وہ مسجد ہے یہ دریاں تو مسجد نہیں ہیں اس لیے یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے کہ مسجد نے دھول جھاڑی جائے ہم نے امام بخاری کے حالات میں پڑھا امام بخاری جو ہیں وہ درس حدیث دے رہے تو درس حدیث میں ایک صحاب جو شریف تھے وہاں انہوں نے اپنی داڑھی ایسے کھجائی تو ڈاڑی میں سے ایک تین کا گر گیا جس کو امام بخاری نے دیکھ لیا اللہ اکبر امام بخاری کیسے جلیل و قدر محدث آپ نے کیا کیا اپنے نوجوانوں کو درد دیتے, دیتے اس نوجوان کی آنکھ بچا کر وہ تیلی اٹھا لی وہ تین کا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی آستین میں ڈال دیا تاکہ مسجد کی بے ادبی نہ ہو اپنی آستین میں ڈالا اور سب کو سبق پڑھانے کے بعد مسجد کے باہر جا کر اس طریقے سے آستین جھاڑ دی تو مسجد کا جو آداب ہے وہ ظاہروں کے بے انتہا ہیں لہٰذا ہائرن وغیرہ جو ہیں یہ مسجد کے باہر نصب ہونا چاہیے مسجد میں نصب نہیں ہونے چاہیے